آج کے سبق میں آپ میم ساکن کے احکام سمجھیں گے آئیے اس کی ابتدا کریں بسم اللہ معنی واہی آج کا آپ کا سبق ہے احکام المیم الساکنہ کہ میم جب ساکن ہو اور اس کے بعد اٹھائیس حروف میں سے جو حرف آئے تو کیسے اس کو پڑیں گے اب اس کی تین قسمیں ہیں پہلا ہے اخفاء شفوی کیا نام ہے اخفاء شفوی اس کا ایک حرف ہے با کون سا حرف ہے با کہ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفاء کرتے ہیں یہاں آواز ایک الف کے برابر یا دو حرکات کے برابر شہرتی ہے اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں جیسے یہ میم ساکن ہے بعد میں با آ رہا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے یا سوئہ یا بلا یا سوئ بلا یا کون آیا ہی آیا اقفا جب بھی کریں تو غنے کے برابر اس کی مقدار ہونی چاہیے اقفا کی مقدار اور ادغام کی مقدار اور غنے کی مقدار اور ادغام بغنہ جو ہوتا اس کی ایک علی کے برابر کتنی مقدار ہے اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے کو تم بھی آیاتی ہی آ میں تم اب دیکھیے حرف با جو ہے یہ پہلے بھی استعمال ہوا ہے لیکن وہاں تھا ن ساکن تنوین کے بعد جب ناکم تنوین کے بعد با آتا ہے تو وہاں اقلاب کہلاتا ہے اس قاعدے کا نام ہے اقلاب اقلاب لیکن جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اسے کہتے ہیں اخفاء شفوی کیا کہتے ہیں اخفاء شفوی اور یہ بھی اخفاء کی طرح ایک الف کے برابر آواز وہاں آپ ٹھہرائیں اب دوسری اس کی قسم ہے ادغام کون سی ہے ادغام اس کا پورا نام ہے ادغام مثلین, ادغام مثلین صغیر ادغام مثلین صغیر اور یہ ہے حرف ایک میم میم جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے آ جائے تو وہاں جب میم بھیڑا تو دوسرا میم مشدد پڑا جائے گا اور گننے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے ایک میم ساکن دوسرے متحرک میم سے مل کر گننے کی آواز پیدا کرے گا اور یہ ادغام کہلائے گا مثلین صغیر جیسے مثلاً لکم ما کسبتم پہلا میم ساکن ہے دوسرا متحرک ہے یہ فی الحقیقت حقیقت شد نہیں تھا لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہاں شد لگا دیتے ہیں کہ یہاں مشدد کر کس کو پڑھیں گے کیوں مشدد ہوگا اس لیے کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک یہ سے جب ملے گا تو یہاں شد پیدا ہو جائے گی اور اس کو غنہ بھی کریں گے میم جب مشدد ہوتا ہے تو غنہ کرتے ہیں ل کم ما کب تم ل کم سب تم کو تم مینا مینا اب میم جب ادا کرتے ہیں تو دونوں ہوٹ آپس میں ملتے ہیں اور ہوٹوں کا وہ حصہ جو خشکی کا حصہ ہے اس کو ملاتے ہیں تو یہاں آپ ان ہوٹوں کو ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر آواز ٹھہرائیں گے کو تم مین کو تم ک تھی مثالیں اخفاء شفوی اور ادغام مثلاً صغیر کی ایک تھا کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اس کو وہاں اخفا کرتے ہیں اور میم ساکن کے بعد میم اتحرے کا آ جائے تو وہاں ادغام اور غنہ کرتے ہیں اب اس کی تیسری قسم جو ہے میم ساکن کے بعد باقی رہ جاتے ہیں چھبیس حروف کل حروف کتنے ہیں اٹھائیس کتنے ہیں اٹھائیس. دو تو آپ کو بتا دیے باقی رہے چھبیس چھبیس حروف با اور نیم کو چھوڑ کر جب بھی میم ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں ہوگا اظہار کیا ہوگا اظہار اسے کہتے ہیں اظہار شفوی اظہار اب چند ایک مثالیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پوری 26 تو مشکل ہوگی اگر یہ آپ ایک مثال بھی سمجھ جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی جیسے ہمزہ آ گیا حمزہ بشکل علی میم ساکن کے بعد اب یہاں میم پر اظہار ہوگا کیسے ایوکم یو آئی نیم کو آپ نے پورے مخرج کے ساتھ مل کر فوراً الکر دیا اس پہ ٹھہرے نہیں کم نہیں کرنا سانو ایو احسن ای آنو سا مثال ایلا ربکم ترجعون تم جا دی کم خواہ کی مثال تم خواہ روائی اور آ کی مثال یا جی ہم رو بم کی مثال یہاں ذرا فا اور واو کی مثال پر آپ زیادہ توجہ دیں گے کہ میم کا اظہار اکثر یہاں نہیں ہوتا اور اکثر لوگوں سے میم کا ادغان فا میں ہو جاتا ہے یا میم کا واو میں لاہم فی, لَا فی, لَا فی یعنی آسان طریقہ ہے کہ آپ ہوٹوں کو مل ملائیں جب میم ادا کریں ملا کے پھر آپ فا ادا کیجیے ہونٹ ملے تو میم ادا ہوا اور فا کا جو مخرج ہے وہ ہے اوپر والے جو دانت ہے وہ نیچے ہوٹ سے لگیں گے تب فا ادا ہوگا لاہم فی ہاہ لَا لَا اسی طرح واو کی مثال جو ہے خوانہ کا کم و اکثر غلطی کیا ہوتی ہے یا غلطی خوانہ کا پڑھتے سر پڑتے صرف لہو پڑھ دیتے نہیں میم کا اچھی طرح اظہار کیجئے پھر واو پر وقت کو گول کیجئے اس لیے واو ادا ہوگا خوانا پاک وینا خولا یہ آپ کو چند مثالیں سمجھا دیں کہ میم اور با کو چھوڑ کر باقی جتنے چھبیس حروف ہیں جب میم ساکن کے بعد آ جائیں تو میم کا اظہار ہوگا میم کو آپ اچھی طرح مخرج ادا کر کے نکل جائیں گے ٹھہریں گے نہیں تو عزیز سب آج کے سبق میں آپ نے میم ساکنے کے قواعد پڑھے تین تھے پہلا تھا جب میم ساکن کے بعد باں آئے وہاں آ کیا کرتے ہیں اخفا کرتے ہیں جب میم آ جائے ادغام کرتے ہیں باغ 26 میں کوئی آ جائے اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق کتھا فرمائے